بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرز آور جرنی کنٹینیوز آن کنزیومر بینکنگ آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 28 مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے رسک مینجمنٹ کا وہ ہم کنٹینیو کرتے ہوئے لاسٹ لیکچر جو پریویس تھا 27 ہم نے آپ کے ساتھ اس میں ای آر ایم کا کانسیپٹ شیئر کیا تھا انٹرپرائز رسک مینجمنٹ اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کے وقت کے ساتھ موجودہ حالات میں اور جو پچھلا جو آپ کہہ لیں کہ جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے اس حوالے سے بھی ای آر ایم کی اہمیت اور آپ کہہ لیں کہ اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو فائنینشیل ٹرمائل آیا تھا اس نے کچھ بہت نون کارپوریٹ فیلئرس تھے اس کی وجہ پر جس کی وجوہات جب انالیس کی گئی اور جب اس کو ٹریس کیا گیا تو اس میں رسک مینجمنٹ کا جو ایک پہلو جو ہے وہ سامنے آیا اور خاص طور پہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو فائنینشیل ٹرموائل 2007 کے مڈ میں شروع ہوا تھا وہ بیسیکلی فائنینشیل انڈسٹری سب پرائم مارگیج کے حوالے سے شروع ہوا تھا جس نے ساری بینکنگ انڈسٹری کو نہ صرف یورپ امریکہ میں بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کہہ لیں کہ اکنامک میلک ڈاؤن جس کو کہتے ہیں وہ بھی دیکھنے میں آیا اور ساری دنیا کی گلوبل اکانومی بھی افیکٹ ہوئی اور اسی لیے جب ہم اس کو گلوبل فائنینشیل کرائسس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ریگولیٹرس کا رول بھی بہت ایک طرح سے فوکس میں آ گیا اور یہ دیکھا گیا کہ ریگولیٹرز جو تھے ان کی ایک طرح سے جو آپ کہہ لیں کہ افیکٹونیس تھی وہ اتنی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی اور خاص طور پہ فائنینشیل انڈسٹری میں اس کی ضرورت کو محسوس محسوس کیا گیا تو اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ظاہر ہے ریگولیٹری پریشرز بڑھے اور ریگولیٹرز نے ایک طرح سے اپنے عمل دخل کو بڑھایا فائنینشیل سیکٹر میں خاص طور پہ تو پھر ای آر ایم کا کانسیپٹ بھی سامنے آیا کہ ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی کہ اوورال آل انٹرپرائز بیسز پہ رسک کو مینیج کیا جائے تاکہ کچھ سرپرائزز نہ ہوں اور اس میں جو وہ کانسیپٹ سامنے آیا کہ رسک جو ہیں وہ ایک طرح سے انٹر ریلیٹڈ اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں اور جو کنورجنس آف رسک ہے وہ الٹیمیٹلی اس چیز کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ ایک ادارہ چاہے وہ بینک ہو یا نان فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو جو اس کا ایڈورس امپیکٹ آتا ہے وہ پھر چیز سامنے آئی اس کے ساتھ ساتھ جو ای آر ایم کی ضرورت محسوس کی گئی وہ ایک گلوبل انیشیٹو تھا گڈ گورننس کا آپ سب جانتے ہیں گڈ گورننس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے گڈ گورننس نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ جو پالیسیز ہیں مینیجر سینئر مینجمنٹ کی لیول پہ بورڈ کے لیول پہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے اکاؤنٹیبلٹی بہت ڈیفائنڈ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نارمس ہیں بزنس کے وہ کلیئر ہونے چاہیے اور خاص طور پہ جو سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اپارٹ فرام دا آپ کہہ کہ مین اسٹیک ہولڈرز آف دا کمپنیز اسپیشلی دا بینکنگ اور فائنینشیل انڈسٹری کمپنیز ان اسٹیک ہولڈرز کو ایون سوسائٹی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ادارہ گڈ گورننس کے حوالے سے اس کی پالیسیز کیا ہیں اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور وجہ جو سامنے آئی وہ ظاہر ہے کہ جو ای آر ایم کو جن اداروں نے جن کمپنیز نے جن بینکس نے ارلی طور پر اڈاپٹ کیا پرو ایکٹیولی ان کے جب ریزلٹ سامنے آئے اس حوالے سے کہ ان کی پروفٹیبلٹی امپروو ہوئی ان کا مارکٹ شیئر بڑا ان کی شیئر پرائز امپروو ہوئی اور ایک جو جنرل پرسیپشن ہوتا ہے انالسٹ کا وہ بھی امپروو ہوا تو وہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ای آر ایم کو اس کو اڈاپٹ کیا تھا تو یہ چاروں فیکٹرز تھے اور اس میں جیسے آپ کو بتایا گیا کہ اصل جو انڈر لائن اسپرٹ تھی وہ یہی تھی کہ جو سارے رسک ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ان کی جو کنورجنس ہے وہ الٹیمیٹلی ایک ایڈورس امپیکٹ ڈالتی ہے تو اس کو ایک میکرو ویو لینا آپ اس کو کہہ لیں کہ ہولسٹک ویو لینا اور اسی حساب سے پھر آگے چلنا وہ ضروری ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ جو اس کے چار سٹیجز تھے ای آر ایم کے وہ ڈسکس کیے اور ظاہر ہے یہ ایک اسٹرکچرڈ اپروچ کی ضرورت ہے اور اس کو آپ جب ای آر ایم کو ڈیفائن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ضرورت اس چیز محسوس ہوتی ہے کہ اچھا جی ای آر ایم میں ہونا کیا چاہیے تو وہ جو اسٹرکچرڈ اپروچ تھی اس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ پہلا اسٹیج جو ہے جس میں ہم ای آر ایم فاؤنڈیشن کی ہم نے بات کی کہ جب تک فاؤنڈیشن نہیں ہوگی جس کو ہم ٹون فرام دا ٹاپ کہتے ہیں وہ نہیں ہوگی پروسیس آگے نہیں بڑھے گا اس میں جو اس کا نیکسٹ سٹیج تھا وہ آئیڈینٹیفکیشن اور اسیسمنٹ آف رسک تھا یہ بھی اہم ہے اس کے اندر ظاہر ہے ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اسک اپ کی بات ہوئی اور اس میں جو اسیسمنٹس تھی اس میں انڈیپینڈنٹ ایکسٹرنل اسیسمنٹس کی بھی بات ہوئی اس میں جو تیسرا سٹیج تھا وہ ہے ظاہر ہے رپورٹنگ کا اور کوانٹیفکیشن کا کیا آر آئی کا کانسپٹ یہاں آیا کہ رسک کو اپنے کوانٹیفائی کرنا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے رپورٹ کرنا ہے رپورٹنگ صرف فارمیلٹی کے حوالے سے نہیں بلکہ اس کا مقصد آپ اگر مینجمنٹ کو رپورٹ کر رہی ہیں تو اس کی جو کلیرٹی ہونی چاہیے کہ اس رپورٹنگ کا مقصد کیا ہے آگے پرو ایکٹیولی ڈیسیجنس لینے ہیں نہ صرف یہ بلکہ یہ جو رپورٹنگ ایکسٹرنل جو آپ کہہ لیں کہ جو ریگولیٹرس کو یا عام پبلک کو بیلنس کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی رپورٹنگ کی کیا اہمیت ہے اور اس میں جو چوتھا اسٹیج تھا وہ پھر مٹیگیشن کا تھا اور اس یہ تھا کہ جب آپ یہ تین اسٹیجز کے بعد جب اس سٹیج پہ آتے ہیں تو اصل مقصد ای آر ایم کا یہی ہے کہ آپ رسک کو میٹیگیٹ کریں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں آپ ان کو اٹینڈ کریں تاکہ جو اصل مقصد ہے ای آر ایم کا وہ ہو سکے اور اس کے ساتھ جو مینجمنٹ پالیسیز ہیں آپ کہہ لیں کہ جو پروڈکٹ پرائسنگ ہے یا آپ نے کسی مارکیٹ میں جانا ہے وہاں جو آپ کو آپ کچھ رسک کے فیکٹرز جو نظر آ رہے ہیں ہورائزن پہ آپ نے اس کو کس طرح وہ کرنا ہے تو اسٹیج میں آپ ظاہر ہے اس کو آپ اٹینڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ چاروں سٹیجز کا سیکونس میں اپلائی کرنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ٹائم فیکٹر از ویری امپورٹنٹ کیونکہ آپ اس کو اگر سیکونس میں جائیں گے تو جو مارکیٹ کی ڈائنامکس ہیں جو انوائرمنٹس کی ڈائنامکس ہیں ان میں اس تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے تو آپ پھر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے اس کے ایریاز کو پرورٹائز کریں اور اسی حساب سے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں ایک سجیشن یہ بھی تھا آپ بیک ورڈ چلیں اور کرنٹ ایشوز کو لے کے پھر آپ ورڈ جا کے ای آر ایم فاؤنڈیشن پہ آئیں بہرحال یہ ایک سجیشن ہے یہ ایک ریکمنڈیشن ہے اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کی وہ کے آر آئی کے حوالے سے اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ جب ہم اس کو اگر اپلائی کریں سے ان اے گون سچویشن آف اے مارگیج انڈسٹری تو اس میں کس طرح آپ کے آر آئی جو کے کی رسک انڈیکیٹرس کا کانسیپٹ ہے وہ کس طرح اپلائی ہوگا ٹرانزیکشن جو جنریٹ ہوتی آپ اس میں کس طرح کے پی آئیز کو جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں آپ اس کو سامنے لاتے ہیں اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے جو پرفارمنس کے میٹرکس ہیں اس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جس کو آپ لیگنگ انڈیکیٹرس کہتے ہیں ہم نے اس کی بات کی کہ لیگنگ انڈیکیٹر سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں آپ کا جو پرفارمنس ہے وہ لیگ کر رہی ہے اور آپ نے کہاں جانا ہے کے پی آئی ہے ان وے وہ آپ کہہ لیں کہ لیڈنگ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے uh, کہاں جو uh, اس میں ٹریگر ہوتا ہے کہ جو رسک uh, کا ایلیمنٹ ہے وہ کہاں ہے آپ نے کس طرح اس کو کیپچر کرنا ہے کہاں آپ کی ٹالرینسز ہیں کہاں آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہاں ہے آپ نے اس کو ایک طرح سے میٹیگیٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیش بورڈ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے مینجمنٹ کو ایک اوور دینا ہے اور اس کے بعد جو پرفارمنس کے جو میٹرکس ہیں الٹیمیٹلی جو آپ کہہ لیں کہ کوالٹیٹو نان کوالٹیٹو یا فائنشیل اور نان فائنینشیل وہ سامنے آتے ہیں تو یہ ہم نے آخری میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور پھر ہم نے ایک کانکریٹ آپ کے ساتھ ایگزامپل شیئر کی تھی کہ جو مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں پرفارمنس کے جس میں نیم کا کانسیپٹ نیٹ انٹرسٹ مارجن کا ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں اگر آپ نے ایکس نمبر ٹارگٹ کیا ہوا ہے تو اس کی اچیومنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ KPI کے پی آئی کے کانٹیکس میں آئے گی کہ آپ نے یہ ٹارگٹ لیا ہوا تھا اور یہ اچیومنٹ آئی اس میں گیپ کہاں تھا لیکن جب آپ کے آر میں آئیں گے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس نم کے اندر ولیٹلیٹی کتنی ہے کتنا ولیٹائل ہے کتنا اس کے اندر چینجز آ رہے ہیں کتنی اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہے کہ جو واٹ ایف کا جو کانسیپٹ ہے کہ اگر اس کے اندر ہنڈریڈ بیسس پوائنٹس جس کو آپ ون پرسنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی اگر انٹرسٹ ریٹ کے اندر چینجز ہیں تو وہ نینک کے اوپر کیا امپیکٹ لے کے آئیں گے تو یہ ایک ایگزامپل یا اس کے ساتھ دوسری ایگزامپل تھی رسک ایڈجسٹڈ کیپٹل جو تھا وہ بھی آپ کو ہم نے بتایا کہ اس کو بھی آپ کس طرح کے کو اور کے کو لنک کریں گے یا اس کے ساتھ آپریشنل ایفیشنسی کا بھی اس میں ہم نے ذکر کیا اس میں آپ کے پی اور کے کو کس طرح لنک کریں گے تو یہ مثالیں دینے کے بعد پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم KRI کے آر کے کانسیپٹ کو آگے لے کے چلیں گے تو ان آج کے لیکچر میں ای آر ایم کے حوالے سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کے آر آئیز ہیں کیا کے آر کی جہاں ہم نے آپ کو بتایا اس کی ہم نے آپ کی اپلیکیشن اس کو بتائی اس کے ساتھ ساتھ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آر کے سورسز کیا ہیں اگر آپ کا یہ ایک ایم ہے ای آر ایم کا یا آپ کا یہ ٹارگیٹ ہے یا آپ کا یہ آبجیکٹیو ہے کہ آپ افیکٹو کے آر آئیز ڈیولپ کریں جو آپ کی بزنس کو آپ کی مینجمنٹ کو ڈسیزن میکنگ میں ہیلپ کریں بیٹر ڈسیزن میکنگ میں تو کے آر آئی طرح ڈیولپ ہونے چاہیے تو پہلا جو سوال اٹھتا ہے کہ کے آر آئی کے سورسز کیا ہیں آپ کے آر کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ دیر آر فائیو سورسز فروم وچ یو کین ڈرائیو دا کے آر کی رسک انڈیکیٹر پہلا سورس جو ہے وہ ہے ایک ادارہ ہے یا بینک ہے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے کی پالیسیز اینڈ ہیں یہ سورس ایسا ہے کہ جو آپ اپنی پالیسیز ڈیولپ کر رہے ہیں جو آپ نے ریگولیشنس بنائے ہیں جس کے آپ سے سے آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اپنے پلانز کر کے بزنس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں تو اس سے جی آپ کو جو ان پٹ ملتا ہے وہ آپ کو ریلیونٹ کے آر آئیز ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور یہ ظاہر ہے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جو شروع میں رسک مینجمنٹ کے کانٹیکس میں بات کی تھی کہ رسک مینجمنٹ کا جو فریم ورک ہے ویل well ڈیفائنڈ ویل ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے تاکہ جب یہاں اسٹیج پہ ہم آتے ہیں تو ویلڈ جو آپ کے پاس سورس ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا ایک افیکٹو اور آپ کہہ کہ ریلیونٹ کے آر آئیز ڈیولپ کرنے میں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ میکرو لیول پہ جاتے ہیں تو بینک کی جو اسٹریٹجیز ہیں جو آبجیکٹوز ہیں جو آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرس نے ادارے کے لیے ایک طرح سے آپ آپ کہہ کہ ہیں وہ پھر ظاہر کو سورس پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کا جو ایک میکرو ویو ہے آپ جس کو اگر آپ ہم کہیں کہ جو ایک ویلیو پروپوزیشن ہے کسٹمر کے لیے کہ آپ نے ان کو کس قسم کے پروڈکٹس دینے ہیں اگر ہم بینکنگ کی بات کر رہے ہیں کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا ہم جیوگرافیکل ریجنز کی بات کر رہے ہیں یا ہم ڈیلیوری چینلز کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو آپ کا ایک اسٹریٹجک آپ کا جو آبجیکٹوز ہے وہ بھی آپ کو وہ ایک انپٹ دے گا کہ اسی حساب سے آپ کی رسک انڈیکیٹرس آپ ڈیولپ کریں تاکہ اس ایریا کو بھی آپ کور کر سکیں اس کے بعد جو اس میں تیسرا اہم جو ہے جو کہ بہت ہیلپ کرتا ہے آلدو اٹ بیسڈ آن دا پاسٹ بٹ دس از این امپورٹنٹ سورس وچ از پریویس لاسز اینڈ انسیڈنٹس یہ وہ ایریا ہے کہ اگر آپ دیکھیں اور خاص طور پر بینکوں میں دیکھا گیا ہے کہ بینک جو ہے ایک طرح سے آئی ٹی انٹینسو بزنسز ہیں ٹی ڈریون تو آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کی یہاں ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا کانسیپٹ بھی ہے یہ جو آپ کو لاس ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں کہاں لاسز آ سکتے تھے کہاں آئے اور اس کو کس طرح میٹیگیٹ کیا گیا تو جب ان چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں لے کے آتے ہیں تو یہ آپ کو ایک اہم سورس ملتا ہے کے آر آئی ڈیولپ کرنے کے لیے ظاہر ہے جب آپ نے کے آر آئی ڈیولپ کرنے ہیں تو اس کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ آپ جو ایڈورس موومنٹ ہے جو آپ کا ایڈورس امکانات ہیں چیزوں کو جانے کے کے آر آپ کو وہاں ہیلپ کریں تو یہ جو لاس آپ کا جو ڈیٹا ہے جو ایونٹس ہیں اس کی جب آپ انپٹ کو کیپچر کر کے کے آر آئی ڈیولپ کریں گے تو آپ کو ایک بیس ملے گا موونگ فارورڈ ظاہر ہے یہ خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے صرف پاسٹ میں نہیں رہنا آپ نے جانا ہے آگے کی طرف کیونکہ کے آر آئی کا کانسیپٹ ہے لیڈنگ انڈیکیٹر کا لیکن یہ آپ کو ایک ایسا سورس ہے جو آپ کو ایک طرح سے فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ آئندہ کے لیے اور ظاہر ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ یو لرن فرام دا ہسٹری اور ویسے بھی جو بینکنگ میں جو کانسیپٹ ہے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا اور خاص طور پہ بازل ٹو کے حوالے سے یا جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں اس میں اس چیز کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے کہ ڈیٹا کو آپ نے کس طرح کیپچر کرنا ہے لاس ڈیٹا کو آپ نے ظاہر ہے اپنے جو رسک مینجمنٹ کا کورس ہے اس کے اندر آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھا ہوگا کہ جو لاسٹ ڈیٹا ہے اس کو کیپچر کرنا اور کم سے کم تین سے پانچ سال کا ریلیونٹ ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کو آپ ایک طرح سے انڈیکیٹرز دے کہ اس آ, مخصوص ایڈورس ایونٹ سے کیا لیسنس ملے اور آئندہ کے لیے اس میں آپ کیا آ, جو ہے آپ اس کے اندر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں کیا امپرومنٹ لا سکتے ہیں اس کے بعد چوتھا جو, جو اس میں جو سورس ہے کے آر آئی کا ہے وہ اسٹیک ہولڈرز ریکوائرمنٹ ہے جب ہم اسٹیک ہولڈرس کی بات کرتے ہیں تو اسٹیک ہولڈرس ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں انٹرنل بھی ہوتے ہیں اور خاص طور پہ بینکنگ بزنس میں جو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بینکس کے لیے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے لیے بہت میٹر کرتی ہیں اور جو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں ریگولیٹرز ہیں ریٹنگ ایجنسیز ہیں انویسٹرز ہیں شیئر ہولڈرز ہیں اسٹاک ایکسچینجز ہیں کیونکہ نارملی دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ بینکنگ کمپنیز جو ہے پبلک لمیٹڈ کمپنیز کوٹیڈ ہوتی ہیں تو اسٹاک چینج بھی اس میں ہوتا ہے تو یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی اظہار ان پٹ بہت ضروری ہے کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک بینک سے اگر ہم اس بات مثال بینک کی لے رہے ہیں تو وہ کیا بینک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے نزدیک ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں تو جب آپ ان کی ریکارمنٹس کو ان کی ایکسپیکٹیشن کو مد نظر رکھیں گے تو دین یو ول افیکٹو کے آر جو کہ ان کی اس کو دیکھتے ہوئے اور ظاہر ہے جب یہ ایک انپٹ ایک طرح سے آپ کا ایکسٹرنل ہوگا یہ آؤٹ سورس ہوگا اور یہ مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہوگا یہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا اور یہ آپ کو ایک بیلنسڈ ویو دے گا کے آر آئی کرنے میں اس کے بعد جو ہے وہ رسک اسیسمنٹس کا ہے رسک اسیسمنٹس جیسے ہم نے باہر ذکر کیا اور جو اسٹیج ٹو کے اندر ای آر ایم کے جس کا ذکر آیا تھا کہ آپ انٹرنلی جا رہے رسک اسیس کرتے ہیں جس میں آپ کا آڈٹ ہے جس میں آپ کا کمپلائنس ہے جس میں دوسرے اوورویو ویو کے کانسیپٹس ہیں انڈیپینڈنٹ وہ ظاہر ہے یا رسک مینجمنٹ کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے یا کمیٹی ہے انہوں نے جو اسیس کیے ہوئے ہیں رسک مینجمنٹ کے والے سے ان سے بھی جب آپ ان پٹ لیں گے تو پھر آپ کو کی آر آئی ڈیولپ کرنے میں ہیلپ ملے گی تو یہ بھی ایک اہم سورس ہے اور یہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے جو اسیسمنٹس ہیں وہ کتنے کوالٹیٹیو ہیں کتنے کوانٹیٹیو ہیں اور ظاہر ہے موسٹلی یہ کوالٹیٹیو ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان کو کنورٹ کرتے ہیں کوانٹیٹیو اس میں نمبرز میں پرسنٹیجز میں تو یہ پھر ایک افیکٹو کے کی صورت اختیار کرتے ہیں تو ان سورسز سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ملا ہوگا کہ کے آر کی سورسز کیا ہیں اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس سے ہم کس طرح بینیفٹ لے سکتے ہیں یہ ایک طرح سے سجیشنز ہیں ریکمنڈیشنز ہیں ضرورت اس چیز کیا ہے کہ ان سورسز کے آپ کہہ لیں اس کو اور زیادہ براڈن کیا جائے اور زیادہ وائڈن کیا جائے اور ود ان دیٹ سورسز اگر کوئی پاسبلیٹیز ہیں اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور ایریاز ہیں جو کہ ان پٹ دے سکتے ہیں تو کیونکہ دس از ایور ایوالونگ پروسیس یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور کے کی اصل افادیت ہی اسی میں ہے کہ ہم صرف ایک نمبر یا ایک پرسنٹیج ڈیولپ نہ کریں بلکہ یہ ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن ہو یہ ایک ایسی آپ کے پاس لسٹنگ ہو یہ آپ کے پاس ایسی وہ ہو جس کے اندر آپ کو ہیلپ ملے اوور جو ای آر ایم کا کانسیپٹ ہے اس کو کرنے میں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے کے آر کے حوالے سے اس حد تک بات کی کہ کے آر کی جو فیکٹو ہیں اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں تو ہم یہ اب دیکھیں گے کہ کیا آئی جو ہوتے ہیں اگر آپ اگین کہیں کہ سجیسٹیڈ اس میں 10 کریکٹرسٹکس ہیں کے آئی کی تو پہلی چیز یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی بیسڈ آن کنسٹنٹ میتھڈالوجیز اینڈ اسٹینڈرڈ کنسسٹینسی ہونی چاہیے اس میں ویریئنس نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ جب آپ ایک میتھڈالوجیز یا آپ اسٹینڈرڈس کو کنسسٹنٹ رکھیں گے تو دین آپ کو کمپیریزن میں آسانی ہوگی پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کمپیرزن کو آپ ایک طرح سے ریلسٹک بنا سکیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اس کا اہم کریکٹرسٹک ہے وہ ہے کہ جو رسک ڈرائیورز ہیں اس کو یہ انکارپوریٹ کریں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کن وجوہات سے رسک ڈرائیو ہوتے ہیں اب رسک کا جو ڈرائیور کا کانسیپٹ ہے اس کی بہت لمبی لسٹ ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایکسپوجر کی بات ہوتی ہے پراببلٹی کی بات ہوتی ہے یا کوریلیشن کی بات ہوتی ہے تو یہ وہ ایریاز ہیں رسک ڈرائیور کے حوالے سے جو کے آر میں کیپچر ہونے چاہیے کے آر کے انٹمٹ میں شامل ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے غیر جو وی اے آر کا کانسیپٹ ہے ویلو ایٹ رسک کا یا اکنامک کیپٹل کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر بھی ان چیزوں کو ایک طرح سے انکارپوریٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو تیسرا اور اہم ترین کریکٹرسٹک کے آر کا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ should بی کوانٹیفائیبل آپ کے سامنے ہے جس طرح کہ اٹ شوڈ بی آئدر ان سے روپیز ٹرمس ڈالر یا پرسنٹیج terms یا جسٹ نمبرس یہ بہت ایک اہم کریکٹرسٹک ہے اور اگر آپ کی توجہ ہم دوبارہ اس آئیڈیا کی طرف اس کانسیپٹ کی طرف لے کے جائیں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جہاں ہم نے کے آر آپ کے لاسٹ لاسٹ کالم میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا تو صرف پرسنٹی، پرسنٹیجز تھیں یا صرف نمبرز تھے یا صرف اماؤنٹس تھے تو یہ چیزیں جو ہیں کے آر کے لیے ضروری ہیں کہ وہ کوانٹیفائی ایبل ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم سیریز میں ٹریک ہونے چاہیے ٹائم سیریز میں ٹریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آن آ ریگولر بیسس جیسے ہم نے جیسے پہلے کریکٹرسٹی کی بات کی اٹ شوڈ بی ان دا سینس کہ جیسے کوارٹرلی بیس فورٹ نائٹ بیسس پہ منتھلی بیسس پہ کوارٹرلی بیسس پہ یہ ایک طرح سے ٹریک ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اٹ شوڈ بی ٹائی ٹو آبجیکٹیوس یہ بغیر کسی آبجیکٹیوس کے نہیں ہوں گے یا رسک اونرز ہیں اس کے ساتھ ٹائی ہونے چاہیے یا جو رسک کیٹیگریز کی ہیں it could be few it could be مینی لیکن یہ اس کے ساتھ لنک ہونے چاہیے اس کے ساتھ ٹائی ہونے چاہیے تاکہ ان کی افادیت ان کے نمبرس ان کی افیکٹونیس آپ کو سامنے واضح آئے اس کے بعد اس میں جو اور ایک اہم پہلو ہے کہ دیر ہیز ٹو وی اے بیلنس بیلنس بہت ضروری ہے کہ اگر آپ صرف لیڈنگ انڈیکیٹرس کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کے پی آئیز کو یا لیگنگ انڈیکیٹرس کو اگنور کریں گے تو پھر ظاہر ہے ایک لوپ آپ کا کے کا جو فریم ورک ہوگا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس میں بیلنس ڈرائیو کریں آپ کے پی آئیز اور کے کو اس طرح ڈیولپ کریں کہ بیلنس آپ کو صحیح پکچر دے اور جو کے کو ڈیولپ کرنے کا مقصد ہے وہ آپ کے سامنے آ سکے اس کے بعد جو اہم ایک پہلو ہے کیریکٹرسٹک ہے کہ کے آر آئی شوڈ سپورٹ دا مینجمنٹ میکنگ یہ ظاہر ہے ایک آبویس بات ہے ایک آبیس ریکوائرمنٹ ہے کہ کے اگر صرف رپورٹنگ کی حد تک ہو جائیں آپ کہہ لیں کہ صرف فائلوں کا جسے کہتے ہیں کہ فائلوں کا پیٹ بھرنا ہے یا آپ نے صرف ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا ہے اور کیئر آئز آپ نے بتا کے لوگوں کو یہ امپریشن دینا ہے کہ یو آر ان اے وے پریپیئرڈ بٹ دا پوائنٹ از اف دیٹ پرٹیکولر آسپیکٹ از ناٹ سپورٹنگ دا مینجمنٹ ٹو ٹیک سم کریٹیکل ڈیسیجنس سم اسٹریٹجک ڈیسیجنس تو پھر اس کی فادیت ختم ہو جائے گی اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ دیز کیئر آئز شوڈ سپورٹ دا مینجمنٹ on an ongoing basis to take important decisions پھر اس کا جو ایک اور اہم ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ it should be بینچ مارک اٹ شوڈ بی کمپیئرڈ انٹرنلی ایز ویل ایز ایکسٹرنلی بیسٹ پریکٹسز کا کانسیپٹ ہے کوئی جو انڈسٹری کے اندر دس پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں آپ اس کو لیں ایکسٹرنلی یا آپ کے انٹرنلی جو آپ نے کچھ بینچ مارکس بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر جیسے پرفارمنس میٹرکس ہیں دوسرے اسٹینڈرڈز ہیں آپ نے کے حوالے سے مارکیٹ رسک کے حوالے سے آپریشنل کے حوالے سے آپ انٹرنلی جو بینچ مارکس آپ نے ڈیولپ کی ہیں آپ اس کو سامنے رکھ کے کیا راسٹ ڈیولپ کریں اور اس کے بعد جو نائنتھ ہے وہ اٹ شوڈ بی یہ ایک بھی اہم ترین ہے سارا ایکسرسائز کا مقصد یہی ہے کہ اگر اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور وقت کے ساتھ اگر آپ اس کو نہیں کر سکتے اور اس کی افیکٹونیس ڈرائیو نہیں کر سکتے تو یہ ظاہر ہے اس کا ایک طرح سے جو وہ آپ کہہ کہ روٹین کی ایکسرسائز بن کے رہ جائے گی اور اس کا جو لوگوں میں انٹرسٹ ہوگا یا اس کے جو دوسرے ریلیونٹ لوگ ہیں یا ایکسٹرنل آپ کہہ لیں کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں انٹرسٹ لوز کر جائیں گے تو اس کی ٹائملینس کا اور اس کی کاسٹ افیکٹونیس کا کاسٹ افیکٹونیس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اس, اس حد تک واک ڈاؤن تو نہیں ہو گئے کہ آپ کو یہ نہیں خیال رہا کہ آپ نے اتنی زیادہ کاسٹ ان کر کی ان ٹرمز آف ریسورسز اس میں ٹیکنالوجی بھی شامل ہے اس میں اسٹاف بھی شامل ہے اس میں دوسرے آپریشنل آپ کہہ لیں ایریاز بھی آ جاتے ہیں تو کاسٹ کے فیکٹر کو جب تک آپ بلٹ ان نہیں کریں گے مد نظر نہیں رکھیں گے تو اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ انوے نلیفائی ہو جائے گی یہ مثال آپ اسی طرح دے سکتے ہیں اس کی جو انالوجی ہے کہ جب ہم اپنے ملک میں خاص طور پہ ٹیکس کا جو نظام ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ انکم ٹیکس ہو چاہے وہ دوسرے ٹیکسیز ہوں تو اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کا سیٹ اپ ہے اس کی کاسٹ ان اٹ سیلف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو آپ ٹیکس الٹیمیٹلی ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا نیٹ امپیکٹ جو ہے وہ ایک طرح سے نیگلیجبل ہو جاتا ہے تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ جو بھی آپ کام کریں اور خاص طور پہ کی کے والے سے اس میں کاسٹ فیکٹر کو مد نظر رکھیں اگر کاسٹ فیکٹر کو مد نظر نہیں رکھیں گے اور یہ آپ کہہ لیں کہ آنکھیں بند کر کے یہ صرف سوچ کے اس لیے کہ الٹیمیٹلی یہ آپ کہہ لیں کہ یس yes, اس سے کاسٹ ڈریون فنکشن لیکن اس کا جو الٹیمیٹ امپیکٹ آئے گا وہ آپ کی ریونیو پہ آپ کی پروفٹیبلٹی کے پہ آئے گا تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو ریلیشن ہے وہ جو کو ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں یا کاسٹ کو آپ الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی ریکور کر سکیں گے یا نہیں تو اس کے بعد جو آخری ہے وہ ہے اٹ should سمپلیفائڈ رسک ناٹ سمپلسٹک یہ بات آپ یہ کریں کہ اس میں سٹل ڈفرنس ہے سمپل ہونا یا سمپلسٹک ہونا ایک اہم نقطہ ہے اور اس میں بہت فیمس آئنسٹائن کی سینگ بھی ہے کہ آپ چیزوں کو سمپل بنائیں لیکن اس کو سمپلسٹک نہ بنائیں تو so سمپل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں کمپلیکسٹیز کم سے کم ہونی چاہیے اور جو جتنے آپ کہہ لیں اگر آپ بینک میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں بینک کا اسٹاف ہے بینک کے امپلائیز ہیں ان کو سمجھنے میں انڈرسٹینڈ کرنے میں امپلیمنٹ کرنے میں لانچ کرنے میں پرابلمز نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اگر آپ نے یہ کے ایک طرح سے کہلیں, کہ ایکسپرٹ کیا لیں کہ یہ سپیشلسٹ کے ڈومین میں لے کے آئے تو پھر اس کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ وہ ایریا ہے جس میں صرف ایکسپرٹ لوگ یا سپیشلسٹ لوگ ہی آ سکتے ہیں تو اس کی افادیت اس کی سمپلسٹی اس لیے بھی ضروری ہے کہ کیونکہ اس کی اپلیکیشن آل اوور دا انٹرپرائز ہے آل اوور دا آرگنائزیشن ہے تو آپ نے اس کو سمپل رکھنا ہے اور اس کو افیکٹو بنانا ہے تو جب ہم یہ دیکھیں گے ان نٹ اگر ہم اس کو کریں یہ جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ چیز کو ہائی کرتے ہیں کہ جو کے آر ہیں وہ کتنے اہم ہیں اور اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ ان کریکٹرسٹک کی کمبینیشن سے ڈیولپ ہوتی ہے تو جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اب آگے بڑھیں گے اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ای آر ایم رپورٹنگ ہے کی e کوشچنز اس میں کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو تیسرا اسٹیج تھا ای ERM ایم کا رپورٹنگ کا وہ بھی ایک اہم چیز ہے اور رپورٹنگ جسٹ فار دی سیک آف رپورٹنگ نہیں اگر اس میں ہم یہ دیکھیں کہ جو کی آر ایم ای آر ایم رپورٹنگ ہے اس کے جو کی کوشچنز ہیں اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہونے چاہیے تو وہ پہلا چیز یہ ہے کہ کیا ہمارا کوئی جو ایریا ہے جو بزنس کا آبجیکٹوس کا از اٹ ایٹ رسک یہ سوالات جو پانچ ہیں آپ کے سامنے ان کو ظاہر ہے رپورٹنگ کے حوالے سے آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے آپ نے اپنے فوکس میں رکھنا ہے اس لیے کہ جب اگر آپ ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے تو پھر ای آر ایم کی رپورٹنگ کی مقصدیت اس کی افادیت آپ کے سامنے آئے گی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو ای آر ایم رپورٹنگ ہے وہ صرف ایک طرح سے فارمیلٹی کے طور پہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرس کو آن اے پیریوڈک بیسس کوئی رپورٹ دینی ہے یا ریگولیٹرز کو آپ نے کوئی ایک طرح سے رپورٹ آپ نے سبمٹ کرنی ہے بلکہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس رپورٹنگ کے بعد ان جو اس کے یوزرز ہیں ان کو یہ موقع ملے کہ اس کے جو اندر جو اس کا ڈیٹا ہے جو اس کے اندر انفارمیشن ہے اور اس میں وہی کانسیپٹ ہے کہ اس انفارمیشن کو کس طرح نالج کس طرح اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ اور کس طرح وزڈم میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے تو اس میں پہلا سوال یہی ہے کہ آر اینی of آور بزنس آبجیکٹوس ایٹ رسک یہ بہت اہم سوال ہے اس لیے کہ جب تک آپ یہ سوال نہیں کریں گے آپ اپنے طور پہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ چلنے کی بات ہے یا پرو ایکٹیو ہونے کی بات ہے تو یہ سوال کرنا یہ اپنے آپ سے کہ جی اس رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا رپورٹنگ میں ضروری ہے اس کے بعد جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ ہے کمپلائنس کیا ہم لوگ کیا جو ریگولیٹری کمپلائنس ہیں یا آپ کہہ لیں کہ دوسری کمپلائنس ہیں ان کے ساتھ ہم ایک طرح سے پالیسیز کو کمپلائنس میں ہیں یا نہیں کہیں تو نہیں ہے کہیں تو نہیں ہے یا ہم کچھ اس کو کمپلائنس کو فالو نہیں کر رہے جس کی اپنے ایک کانسیکوینسز ہوتے ہیں اور جیسے آپ سب جانتے ہیں خاص طور پہ بینکنگ کے اندر ریگولیٹری ریکوا میں جب کمپلائنس کی بات کرتے ہیں اور نان کمپلائنس کین لیڈ ٹو ویری سیریس اگر اس میں آپ کہہ لیں فائنینشیل نہیں بھی ہے سیریس ریپوٹیشنل ڈیمیج تو یہ بھی ایک بہت اہم رسک کا ایریا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں نان کمپلائنس تو نہیں ہو رہی اور اس کے لیے ظاہر رپورٹنگ کا کانٹیکس یہی ہے کہ آپ اس چیز کو بھی ایک طرح سے کیپچر کریں اس کے بعد جو ہم نے کیارے کے والے سے بات کی اس میں ہے کہ بہت سے رسک آن اے آن گوئنگ بیسس ہو رہے ہوتے ہیں بہت سے جو ہے ریڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں تو جو رسک ایسکلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ سوال کرنا ہے اس رپورٹنگ میں کہ کون سے رسک ایسکلیٹ ہو رہے ہیں اور وہی جو ہم نے آپ سے کہا وہ صرف اس حد تک نہیں ہے یہ آپ بتا دیں کہ جی فلاح اتنا اسکلیٹ بلکہ آپ اس کا ٹرینڈ دیکھیں اوور پیریڈ اگر آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کے آر کے حوالے سے کہ کس حد تک اس کے اندر ایسکلیشن آئی ہے پرسنٹیج ٹرمز میں آئی ہے یا نمبر ٹرمز میں آئی ہے اور کس پیریڈ کے دوران آئی ہے تو یہ بھی جو اسکلیشن ہے یہ ایک اہم چیز ہے جس کو کیپچر کرنا ضروری ہے پھر اس کے بعد جو کے ہیں وہ ٹرینڈز کی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ امیڈیٹ اٹینشن چاہیے کہ بہت سے ٹرینڈ ایسے ہوتے ہیں اگر ہم بینکنگ کی بات کریں اور ہم اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ مثال ہم اگر اس کو کنزیومر بینکنگ کے لیں اور اس میں جو کچھ ہم نے جیسے آپ کے ساتھ فیکو کی بات کی جو فیکو کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ فیکو جو اسکور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کریڈٹ سکور کے حوالے سے وہ کریڈٹ سکور یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو ڈیلیکوینسی ریٹ ہے اگر وہ افیکٹ کر رہا ہے ایک مارگیج کی ری پیمنٹس کو اس میں پاس ڈیوز ہو رہی ہیں تو یہ ساتھ ساتھ آپ کی کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس کو بھی اور ساتھ ساتھ آٹو لونز کی پیمنٹ کو بھی افیکٹ کرے گا تو اس ٹرینڈ کو آپ نے ایک طرح سے اس میں کیپچر کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کی ہیں کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں آپ انتظار نہیں کر سکتے یو ہیو ٹو گیو امیڈیٹ اٹینشن ٹو دیٹ امیڈیٹ اٹینشن کا کانسیپٹ رپورٹنگ میں یہی ہے کہ یو شوڈ بی ایکچولی ہیونگ دا انفارمیشن ان اے وے آن ریئل ٹائم بیسز جب ریئل ٹائم بیسس پہ انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے تو پھر آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اکارڈنگلی کریکٹو میجرس لے سکیں اور یہ ساری چیزیں جب ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ای آر ایم کا کانسیپٹ ہے تو یہ بات اہم ہو جاتی ہے کہ دس از اے ویری ڈائنامک ایور اوالونگ پروسیس اور اس سب چیزوں کو جو مد نظر رکھتے ہیں اس کے بعد جب ہم اس میں جو پانچواں اب کوشچن ہیں کہ پھر جب ضرورت اس چیز کی آتی ہے کہ اچھا اب سے ایریاز جہاں آپ نے رسک اسیسمنٹس کو ریویو کرنا ہے ہم آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ایون اینی بزنس فار دیٹ میٹر رسک مینجمنٹ بزنس یہ ایک اسٹیٹک بزنس نہیں ہے اس کے اندر جو ڈائنامزم ہے جو اس میں انٹر لنکجز ہیں جو اس کے اندر انٹر ڈپینڈنسی ہیں وہ اس ضرورت کو کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے ری اسیسمنٹ اور ریویو جو ہے پیریوڈک بیسس نہیں کرنا بلکہ آپ نے فارمیلٹی کے طور پہ ویٹ نہیں کرنا کہ اچھا جی یہ چونکہ رپورٹ ڈی ہوگی فورٹ نائٹلی یا کوارٹرلی اس کے بعد آپ کریں گے ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو رسک اسسمنٹس کا ریویو ہے وہ ساتھ ساتھ ہونا چاہیے اٹ شوڈ بی آن آن گوئنگ تو یہ جب پانچ سوالات کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ جب رپورٹنگ کے والے سے بات کرتے ہیں تو پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کیا ان پانچ سوالات کو اٹینڈ کرنے کے ہمیں جس قسم کی رپورٹ کی ضرورت ہے اس کے ایک طرح سے فیچرز کیا ہونے چاہیے اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیو ایٹریبیوٹس جو ہیں ای آر ایم رپورٹنگ سسٹم کے وہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے ایٹریبیوٹس کریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے کہ جب ہم ان پانچ سوالات کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر اس کی ایک طرح سے آپ کو افیکٹیونس کا اندازہ ہوگا وہ یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہے اٹ شوڈ بی آن اے سنگل سنگل پوائنٹ آف ایکسیس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو سنگل پوائنٹ ہے جو رپورٹنگ ہے جو یوزرز ہیں ان کے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ریسورسز تو نہیں ہے جس میں وہ باک ڈاؤن ہو جاتے ہیں بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہیے ان کو یہ جو رسک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کے اندر سنگل پوائنٹ ہے جو اسپیشلی جو کریٹیکل رسک ہیں وہ ان کو ایکسس ہونا چاہیے جو رپورٹ کے یوزرز ہیں سارے رپورٹ کے یوزرس آپ کو ہم نے جیسے بتایا اس میں سینئر مینجمنٹ ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ایون ریگولیٹرس ہیں جن کو آپ مینڈیٹری رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک سنگل پوائنٹ ایکسیس ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈیٹیلس میں باک ڈاؤن نہ ہو تاکہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس میں کانسیپٹ ہے کہ وہ گم ہو کے نہ رہ جائیں ڈیٹیلس کے اندر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ جو ایکزیکٹو رپورٹنگ ہے اس میں ڈرل ڈاؤن کا کانسیپٹ ہے کہ اگر کس ایریا میں آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر زیادہ ٹینشن کی ضرورت ہے یہاں زیادہ فوکس کی ضرورت ہے تو پھر آپ اسی کے حساب سے بجائیے کہ ہر چیز کو آپ دیکھیں اس مخصوص ایریا کو آپ دیکھیں اور اس کے اندر آپ ڈیپ ڈاؤن جانے کی کوشش کریں تو یہ جو رپورٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر یہ چیزیں فیسلیٹیٹ ہونی چاہیے یا چیزیں اس کے اندر انکارپوریٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ ڈرل ڈاؤن نیچے جا کے ڈف میں جا کے دیکھ سکیں جہاں ضرورت ہو سب کو نہیں اس لیے کہ اگر وہی والی بات ہے کہ ساری رپورٹ کو اگر آپ اوور آل دیکھنے بیٹھیں گے تو اس میں وہی بات ہو جائے گی اس کے بعد اس میں جو تیسری چیز ہے just in time information کا concept ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے information آ رہی ہے وہ ساتھ ساتھ update ہو رہی ہے وہ outdated ڈیٹیڈ نہیں ہے اور اس کا اپڈیٹ ہونے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب مینجمنٹ ڈسیجن میکرس کو یہ انفارمیشن ملتی ہے تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کرنٹ ہے ریئل ٹائم ہے بلکہ یہ نہیں ہے کہ یہ 15 دن پرانی ہے یا ایک مہینے پرانی ہے یا تین مہینے پرانی ہے اس لیے کہ رسک اسسمنٹس میں ٹائمنگس آر آلویز ٹائمنگز کا جو کانسیپٹ ہے جہاں دوسری جگہ بہت اہم ہے رسک مینجمنٹ میں یہ ایک بہت کریٹیکل فیکٹر ہے اور جب کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ٹائمنگز میڈ دا ڈفرنس اگر جو پچھلا کرائسس جو ہمارے سامنے آیا اس میں جو انالیسز ہوئی اس میں یہ کانسیپٹ ریل ٹائم کا تھا کہ لوگوں کو بہت اچھے بعد پتا چلا کہ جو سسٹمک جو پرابلمز آئی تھیں جو سسٹمک ایک طرح سے کہہ کہ ویکنیسز ڈیولپ ہوئی تھیں وہ آفٹر دا فیکٹ لوگوں کو پتا چلی لوگوں کو ایک طرح سے اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تو اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جب جس وقت ان کو انفارمیشن پہنچی اور انہوں نے کریکٹو میجرس لینے کے لیے تیاریاں کی تو بہت سارا ڈیمیج آلریڈی ہو چکا تھا تو یہاں کانسیپٹ یہی ہے کہ ریل ٹائم انفارمیشن کے ساتھ آپ ڈیمیج کنٹرول کا جو کانسپٹ ہے کہ منیمائز کر سکے ڈیمیج کو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس کے اندر جو کوانٹیٹیو ہے ہے آپ ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے بعض یہ تاثر لیا جاتا ہے تو جو کوانٹیٹو میجرز ہیں جو میجریبلز ہیں دے آر مور امپورٹنٹ دین نان کوانٹیٹیو یہ ایک طرح سے مس نام ہے یہ ایک طرح سے مس کانسیپٹ ہے اور ضرورت اس چیز کیا ہے کہ اس کا ایک بیلنس ڈرائیو کیا جائے اس میں دیکھا جائے کہ یہ کس طرح ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور جب ہم اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو یہ چیز اور سامنے آئے گی کہ یہ جو ہے اگر آپ کہیں کہ جی رپورٹ ایک مینجمنٹ کمیٹی کو دی گئی ہے اور جو افیکٹو رپورٹ ہوگی یہ ایک طرح سے آبزرویشن ہے پریکٹیکل جو ریئل لائف میں دیکھی گئی ہے کہ یہ پانچوں کوشچنس ناٹ لیس دین 15 منٹس ان کو اس کے جوابات ملنے چاہیں اب آپ یہ کہیں گے یہ 15 منٹس کوئی بینچ مارک ہے نہیں یہ بینچ مارک نہیں ہے یہ ایک آپ کو ایک طرح سے مثال دی گئی ہے کہ اگر وہ رپورٹ جس کو آپ پڑھنے میں تین گھنٹے لگ جائیں تین گھنٹے کے بعد اس کو سمجھیں گے پھر اگر آپ اس میں جہاں پر اس کی ضرورت ہے تو وہ آئی تھنک اس کا جو مقصد ہے اس کی جو افادیت ہے وہ ایک طرح سے ختم ہوتی چلی جائے گی یا اس کی میں افیکٹیونس میں کمی آ جائے گی تو یہ رپورٹنگ کا کان, کانٹیکٹ جو آپ نے آپ کو کریکٹرسٹکس بتائے وہ یہی ہے کہ ہم اس رپورٹنگ کو اس طرح فارمیٹ بنائیں اس کو اس طرح ایک طرح سے سمپلیفائی کریں اور اس کو اس طرح آپ کہلیں کہ یوزر فرینڈلی بنائیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اس کی وجہ سے جو انفارمیشن مل رہی ہے اس کے حساب سے ایکشن لیا جا سکتا ہے اس کے بعد اس شوڈ دا کومنٹری اینڈ یہ ہم جب اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ای آر رپورٹنگ کا تو اس میں جو کومنٹری اور انالیسس کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی اہم ہے اس لیے کہ جو یوزرز ہیں اور جو ظاہر ہے اس میں بہت سارے ڈسیزن میکرز ہوتے ہیں اگر وہ اس کو انالائز نہ کر سکیں واٹ اف سناریوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ اگر اپلائی نہ کر سکیں تو ایک طرح سے یہ رپورٹنگ کی بھی جو ایک آ, آپ کہہ لیں کہ اہمیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک بینک کا جو سینئر مینجمنٹ ہے اس کے سامنے جو رپورٹ آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس وقت جو ریٹس یہ چل رہے ہیں اس کے اندر اگر اتنے پرسنٹیج اگر آپ کہیں کہ جی تبدیلی آئے گی ڈاؤن سائڈ یا اپ سائڈ تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا یا آپ مارکیٹ ریٹس کی بات کرتے ہیں جس میں ایکس کے ریٹ ہوتے ہیں فورن ایکسچینج کے ریٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کہہ لیں کہ فلکچویشنز ہو رہی ہے تو ان گو ان کے کے حوالے سے اگر آپ نے کر لیا ہے اتنی پرسنٹیج جو اس کے اندر چینج آئی ہے تو اس کا آپ کی جو فور, فورن ایکسچینج کا جو ایکسپوجر ہے بینک کا جس کو ہم اوپن پوزیشن کہتے ہیں وہ کس طرح امپیکٹ ہوگا اور آپ نے ظاہر ہے یہ دوسرے بینکنگ کورس میں پڑھا ہوگا کہ فورن ایکسچینج ایکسپوجر جو ہے بینک کے اندر بہت اہم ہوتا ہے اور اس میں جو اوور باٹ یا اوور سولڈ پوزیشنز ہوتی ہیں کرنسیز کی وہ ڈٹرمن کی جاتی ہیں تو اگر یہ رپورٹ آپ کے سامنے ہے اور اس کے اندر ایک بہت اہم رسک ہے اس کو ہم ایکسچینج رسک کہتے ہیں تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس اس رپورٹ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں انالس یا دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کس طرح انالائز کریں گے یا اس کو کس طرح کامنٹ کریں گے اور پھر اس ظاہر کامنٹ جو ہے نا یہ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گے تو اس انالس کا اس کامنٹری کی شیئرنگ کا جو ایک اور جو فائدہ ہوگا کہ جو کنسرن لوگ ہوں گے دے ول بی آن دا سیم پیج سیم پیج پہ ہونے کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ ان کی تھنکنگ جو بھی ہے ان کے پرسپیکٹیو جو بھی ہیں لیکن وہ یہ جان رہے ہوں گے کہ دوسرے جو لوگ ہیں جو ڈسیجن میکرز ہیں وہ بھی کس طرح سوچ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کے اندر ضرورت ہے ایک بہت آن گوئنگ کی ڈائلاگ کا جو کانسیپٹ ہے یو have ٹو انگیج آل دا انٹرنل اسٹیک ہولڈرز اسٹیک ہولڈر سے مراد خاص طور پہ بینک کے اندر آپ کہہ جو سینئر مینجمنٹ ہے اس کے بعد جو لائن مینیجرز ہیں اور خاص طور پہ رسک کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ایون جو ریویو پروسیس میں انوالو ہیں وہ لوگ سب جو ہے ایک طرح سے آن بورڈ ہونے چاہیے اور اس کو اس رپورٹنگ کا جو ایک کہہ لیں کہ کمیونیکیشن جو ہے اس کی ایک طرح سے ڈسیمیشن جو ہے وہ ضروری ہے وہ اس کی ہونی چاہیے جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ سامنے چیز آتی ہے اور اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ ای آر ایم کی رپورٹنگ کتنی اہم ہے اب آپ جیسے دیکھیں گے ای آر ایم رپورٹنگ کا جو اسکیمیٹک ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ اور ذرا اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ جب ای آر ایم رپورٹنگ کا جو ایک طرح سے فریم ورک ہے یا آپ یہ کہہ کہ جو اس کا ایک طرح سے یہ چارٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو چیزیں تھوڑی سی اور واضح ہو جائیں گی اور اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی ٹاپ لائن ہے وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کی ہے اس میں ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں اس میں انٹرنل اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر باقاعدہ آپ یہ کہہ لیں کہ بائیفرکیشن کی گئی ہے اس کے اندر گروپ کے حوالے سے اس کے فنکشنس کے حوالے سے جس کے اندر فائنانس بھی ہے جس کے اندر ایچ آر بھی ہے جس کے اندر سیلز اور مارکیٹنگ بھی ہیں تو جب یہ آپ آپ کہہ کہ آپ کاسکیڈ نیچے آ رہے ہیں اور نیچے آپ اس کو اس طرح پھر آپ دیکھیں گے جو رسک رپورٹنگ ہے رسک انالیسز ہے رسک سکور کارڈنگ ہے رسک ڈیش بورڈنگ ہے رسک الرٹنگ ہے تو یہ جو کانسیپٹس ہیں یہ ظاہر ہے اسی رپورٹنگ کے اس کو مزید زیادہ واضح کرتے ہیں یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب ہم کارڈنگ کی یا ڈیش بورڈنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ گاڑی میں جیسے آپ کا ڈیش بورڈ ہوتا ہے اس کے اندر مختلف ڈائلز لگے ہوتے ہیں وہ ڈائلز آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں سپیڈ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کا فیول گیج بتا رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں آپ کا جو ٹیمپریچر بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی جو ڈیش بورڈ ہے آپ کو اسی حوالے سے ایک امپورٹنٹ کریٹیکل انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے اور آپ کو ایک طرح سے آپ کا برڈ آئی ویو جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ اس میں آپ کو مل رہا ہوتا ہے پھر اسکور کارڈنگ کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ آپ اسکورز اس میں دیتے ہیں آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ چیز یہاں اسٹینڈ کرتی ہے کے پی آئی کے حوالے سے آپ کہاں ہیں کہاں ہے کہاں گیپ ہے کس طرح اس گیپ کو آپ نے فلفل کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا میجرس لینے ہیں تو جب آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے اس کے بعد اس میں رسک الرٹ کا بھی کانسیپٹ ہے کہ وہ اس میں جو چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں کہ جو رسک ایسکلیٹ ہو رہا ہے یا رسک جو آپ کی گون پیرامیٹرس ہیں یا given لمٹس ہیں اس سے آگے بڑھ رہا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ٹالرس لیول جو تھریش جو ہے وہ اگر breach ہو رہا ہے تو اس میں الرٹ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کو ایک طرح سے الرٹ ملتا ہے اور پھر آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ اس چیز کو دیکھ سکیں تو جو آپ دیکھیں گے تو اس میں پھر وہ دوبارہ سے ایک طرح سے سمرائز ہے کہ ٹائملی ایکسس کی بات ہو رہی ہے اس میں کہ یہ ریپروڈیوس ہو جانے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کنسسٹینسی کا پروسپیکٹیو ہونی چاہیے اور یہ انفارمڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اس میں جو رول کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بھی رپورٹنگ میں اہم ہو جاتی ہے یہ فورن آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں جن ایریاز میں آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے جہاں ٹینشن کی ضرورت ہے جہاں الرٹ آپ کے سامنے آئے ہیں تو اس میں کون لوگ اکاؤنٹیبل ہیں اکاؤنٹیبل اس سنس میں نہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی کو آپ نے ذمہ دار ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آر دوز پیپل ہو آر رسپانسبل of آف دس ان دی سینس آف دیئر رسپانسبلٹیز ان sense of their being accountable کہ اس کو بجائے یہ کہ کسی اور پہ وہ ڈپینڈ کریں یا وہ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ڈپارٹمنٹ اور یا کوئی اور لوگ اس کے اندر ان کو واضح ہونے چاہیے کہ ان کی رولز ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں انٹرپرائز رسک ڈیٹا ماڈل ہے جو اس کے باٹم لائن پہ ہے اور وہ ظاہر ہے وہ سارے رسک کے اس کو ایک طرح سے کیپچر کرتا ہے جس میں آپ کا کریڈٹ رسک بھی آ جاتا ہے اور پھر کریڈٹ رسک کی جب ہم اگر بات کریں کنزیومر بینکنگ کے والے سے تو وہ رسک صرف ڈیفالٹ کا رسک نہیں ہوتا بلکہ اس رسک میں سب کیٹیگریز آ جاتی ہیں جس کے اندر آپ ریجنز کہہ لیں پروڈکٹس کہہ لیں یا برانچ وائز کہہ لیں یا ڈیلیوری چینلز کہہ لیں اس کے بعد پھر مارکیٹ رسک کی بات آتی ہے مارکیٹ رسک میں جیسا آپ جانتے ہیں ہم کموڈیٹی پرائسز کی بات کرتے ہیں فورن ایکسچینج کی بات کرتے ہیں ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں اس کو بھی آپ نے اسی حساب سے سیگمنٹیشن کے حوالے سے ریجنس کے حوالے سے اس کو آپ نے ایک طرح سے سٹڈی کرنا ہے اس کے بعد اس کے آپ کمپلائنس کا جو آپ ڈیٹا کہہ لیں ہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کمپلائنس کی بات کرتے ہیں تو ریگولیٹری کمپلائنس کے حوالے سے ہم نے جو ڈیٹا کمپائل کیا ہے وہ کس حد تک اپ ٹو ڈیٹ ہے جیسے ہم نے پانچ کوشچنس میں ایک بات کی تھی کہ کہیں ہم بریچ آف کمپلائنس تو نہیں کر رہے تو وہ بھی یہاں کیپچر ہوگا اور اس کے بعد جو ساتھ ساتھ اس میں ادھر جو ہم بات کرتے ہیں ادھر رسک کی جو آپ کو اگر یاد ہو ہم نے پچھلے لیکچر میں جو پیراسلائڈ تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بینکنگ بزنس میں ملٹی ڈائمنشنل رسک جو آپس میں انٹر ریلیٹیڈ ہیں وہ رسک جو ایچ آر کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں ایک جرنل کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل آپ کے بیلنس شیٹ کے بھی ہو سکتے ہیں فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں کے اندر سب کیٹیگریز تھیں تو اس کے اندر آپ آپریشنل رسک بھی کہتے ہیں ڈلیوری رسک بھی کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں کیپچر ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں گے اس اسکیمیٹک کے تحت جو آپ کے سامنے ایک جو آتی ہے وہ اگر پوری طرح واضح نہ ہو تو وہ اس چیز کی طرف ضرور اشارہ کرتی ہے کہ جو ای آر ایم رپورٹنگ ہے وہ بہت کروشل ہے اور اس کی اندر جو اس کے ویریئس فارمیٹنگ ہے اور اس کی آپ کہہ لیں کہ جو ایکچولی اس کی افادیت میں یہی ہے کہ جو اس کے یوزرز ہیں ان کو پتہ چلے کہ کون سے انفارمیشن کس جگہ اور کس وقت اویلیبل ہے تو جب ہم یہ اس کو اس طرح اپلائی کرتے ہیں تو پھر ہمیں ای آر ایم کی رپورٹنگ کا بھی جو ایک ایڈوانٹیج ہے پورے اوورال ای آر ایم کانٹیکسٹ میں وہ پھر سامنے نظر آتا ہے آئیے اب ہم ای آر ایم کے کانسیپٹ کو انوے کنکلوژن کی طرف لے جاتے ہوئے اس کی تھوڑی امپلیمنٹیشن کی بات کریں اور امپلیمنٹیشن میں جو پریکٹیکلی جو ایک طرح سے نون کیسز میں کچھ پٹ فال سامنے آئے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پٹ فال کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ای آر ایم کی امپلیمنٹیشن جب کی گئی تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ لوگوں نے ایک ا کامن ٹرینڈ کے تحت کچھ آپ یہ کہہ لیں کہ جو اپروچ رکھی جس طرح اپروچ کیا تو وہ جو ہونی چاہیے تھیں جو اسپرٹ تھی ای آر ایم کی اس کو انہوں نے فالو نہیں کیا اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ جب ای آر ایم کا کانسیپٹ شروع شروع میں انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس کا بات کی جاتی تھی واٹ از ای آر ایم وٹ آر دا ای آر ایم پروسیسز واٹ آر دا اسٹیجز واٹ آر ای آر ایم رپورٹنگ سسٹم what are KRI's اس کا صرف جو زور تھا واٹ کے اوپر تھا اب جو آپ کہہ لیں کہ جو اس کے اندر پروگرس ہوئی ہے اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اب how کے حوالے سے ہے ہاؤ کا یہ ہے کہ جی ہاؤ ای آر ایم از گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ ہاؤ ای آر ایم گوئس ٹو بی ڈیویلپ ہاؤ ای آر ایم از گوئنگ اور اس کی وہ ہے تو اب جب ہم کے اسٹیج پہ آتے ہیں اگر ہم اسی طرف دوبارہ جائیں جو ہمارا لرننگ پروسیس ہے تو یہ ہمارا ایک طرح سے اب نیکسٹ اسٹیج ہے یہ ہماری ایک طرح سے اب نالج کا اسٹیج ہے اسی نالج کو ہم نے انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کامن پٹ کیا ہیں پہلا جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کا باہرا تذکرہ ہوا ہے کہ ای آر ایم از اباؤٹ مینجمنٹ ناٹ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ای ERM کو شروع میں اکثر جگہ اپلائی کیا گیا تو لوگوں نے اس کو ایک کمپلائنس فنکشن کے طور پہ لیا کہ دیکھے جی یہ کمپلائنس ہیں یہ ریگولیٹر ریکوائرمنٹس ہیں اگر ہم اس کو فلفل نہیں کریں گے تو ہمیں پینلٹیز لگ جائیں گی ہمیں اس پہ چارجز ہیں اس پہ ریپوٹیشنل ڈیمیج ہے اس لیے ہم جب ای آر ایم کے امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ نے ایک ویلو ایڈیشن کے طور پہ لینا ہے کہ یہ ایک وہ پروسیس ہے جو آپ کی میں ویلو ایڈ کرے گا صرف ہے ظاہر ہے اگر آپ کہیں کہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں ریگولیٹری پریشرز بڑھ رہے ہیں بازل ٹو کی ریکوائرمنٹ ہے اور دوسرے ایکس جو آ رہے ہیں اور دوسری جو باڈیز ہیں جس میں اگر پاکستان کی مثال لیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے ایس سی سی پی ہے تو ان کی طرف سے جو ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں ظاہر ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو اس کو کیا آپ نے صرف کمپلائی کرنا ہے یا ای آر ایم کو ایز اے ای ویلیو ایڈیشن بھی لینا ہے تو جب ہم ویلو ایڈیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک مثال سے ہم آپ کو واضح کریں کہ بازل ٹو میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ کو کمپلائی کرنا ہے تو اس میں جو ٹیئر ون کیپٹل ہے وی آر یو ہیو ٹو ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن دی کریڈٹ رسک دی مارکیٹ رسک اینڈ دا آپریشنل رسک اینڈ ٹو دا سرٹن ایکسٹینٹ لکوڈیٹی رسک جب آپ اس کمپلائنس کو میٹ کر لیں گے تو دیٹ از فائن ود یو آپ نے کمپلائنس کو میٹ کر لیا اور آپ کمفرٹیبل ہو گئے لیکن ای آر ایم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اس سے بیانڈ جائیں وہ کمپنیز جو ای آر ایم کو دوسرے کانٹیکس میں اپلائی کر رہی ہیں امپلیمنٹ کر رہی ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان رسک کے علاوہ جو کچھ اور اسٹریٹجک رسک ہیں جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ ریپوٹیشنل ہے یا اور بزنس کا رسک ہے وہ اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں اور اس کو لاتے ہیں جس میں کانسیپٹ پھر آتا ہے اکنامک کیپٹل کا کہ وہ اس رسک کو بیانڈ کمپلائنس کے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہتر رسک بیسڈ پروڈکٹ پرائسنگ ڈیولپ کرتے ہیں وہ دوسری پالیسیز ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ ان کو یہ ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ کن ایریاز میں رسک لینا ہے کن میں نہیں لینا اور پرو ایکٹیولی وہ اپنی آپ یہ کہہ لیں کہ بزنس پالیسیز کو بھی کرتے ہیں اور صرف کمپلائنس نہیں کرتے تو اس مثال سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو اس کا کمپلائنس فنکشن کے بیانڈ آپ جائیں گے تو اس کے اندر وہ آپ کہہ لیں کہ صلاحیت ہے ای آر ایم کے اندر اس کے اندر وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کی بزنس کو پروموٹ کر سکیں بزنس کو اسٹرینتھن کر سکیں اور آپ کی بزنس گروتھ کو ایک طرح سے سپورٹ کریں تو جب اس چیز کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ای آر ایم کو صرف ایک کمپلائنس پروسیس کے طور پہ نہ لیا جائے بلکہ ایک ویلیو ایڈیشن کے جو ہم نے مثالیں کو دیں. اس میں جو دوسرا ہے جو ایکویلی اہم ہے کہ جب ہم ای آر ایم کی انٹرپرائز وائڈ لیول پہ بات کرتے ہیں تو ایک کانسیپٹ سامنے آتا ہے کہ جی آپ نے سارے رسک کو انٹیگریٹ کر دیا ٹھیک ہے دیٹ از دا پرپز آف ای آر ایم لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی اس کی ضرورت ہے کہ جو آرگنائزیشنل سائلوز ہیں آپ اس کو بھی بریک ڈاؤن کریں تو جب تک آرگنائزیشنل سائلوز بریک ڈاؤن نہیں ہوں گے تو اس کی ر ایم کی جو صحیح افیکٹونیس ہے وہ آپ ڈرائیو نہیں کر سکیں گے تو جب آپ رسک کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ آپ کے جو سائلوز بنے ہوئے ہیں ان کو بریک کریں اور سائلوز کو بریک کرنے کا جو ایک مین ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سسٹمز تھنکنگ کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ یو ہیو ٹو ڈیولپ ویری افیکٹو ویری آپ کہہ لیں کہ ڈائنامک کمیونیکیشن پروسیس آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کمیونکیشن کے پروسیسز اتنے ہونے چاہئیں کہ وہ جو سائلوس کا کانسیپٹ ہے جس کو اگر ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ڈیڑھ انٹ کی الگ مساجد بنی ہوئی ہیں اس سے ہٹ کر آپ ایک اوور ویو لیں آپ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوں آپ جس سیگمنٹ میں بھی ہوں چاہے آپ برانچ کے اندر ہوں یا آپ ریجنل level پہ ہوں یا ہیڈ آفس level پہ ہوں یا کسی پرٹیکولر پروڈکٹ سیگمنٹ کو دیکھ رہے ہوں آپ کو اس سائلوس سے نکل کے آپ کو وہ کرنا ہے تو جب ہم رسک کو انٹیگریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو یہ کرنا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہو رہا ہے بلکہ آپ نے اس کو آرگنائزیشن سائلو سائلوز کو بریک کرنا ہے ضرورت اس چیز کی ہے اور ظاہر ہے اس میں آپ کی چینج مینجمنٹ کا کانسیپٹ آتا ہے لوگوں کی تھنکنگ کو آپ نے چینج کرنا ہے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے اور جو ہم نے منٹل ماڈلس کی بات کی تھی وہ چیز سامنے آتی ہے یہ آپ کے جو مینٹل uh, ماڈلز ہیں جس میں آپ ٹرینڈ کو نہیں دیکھتے آپ سرفیس پہ چیزیں دیکھتے ہیں آپ ڈیپ ڈاؤن نہیں جاتے آپ اسٹرکچر کو نہیں دیکھتے تو مینٹل ماڈلس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو تیسرا اس کے اندر پٹ فالس کہہ لیں جب لوگوں کو اس کے اندر پرابلمز آئی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ای آر ایم از ناٹ اباؤٹ آل دا رسک دیٹ از ناٹ پاسبل کی جو آپ کہہ کہ وہ انفینٹ لسٹ ہے آپ اس کو کیپچر نہیں کر سکتے یہاں ضرورت ہے پرورٹائز کرنے کی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے رسک جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ نے پرایورٹائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کو آبجیکٹولی لینا ہے مینجمنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ کن کن رسک کو آپ نے پہلے توجہ دینی ہے اس لیے کہ اگر آپ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے آپ باک ڈاؤن ہو جائیں گے اور پھر جو ای آر کا جو صحیح مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس میں چوتھا ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہنا کہ جی کوانٹیفائی کوانٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے افیکٹو کی رسک انڈیکیٹرس کو ایک طرح سے ڈیفائن کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی ظاہر کرنا ہے تو یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کے بعد آخری چیز ہے کہ جو آپ والیوم آف ڈیٹا جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کریڈٹ کمیٹی یا جو رسک مینجمنٹ کمیٹی یا بورڈ اس چیز کو ریویو کر رہے ہیں تو وہ باک ڈاؤن ہو کے رہ گئے اس میں کانسیپٹ وہی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈسٹنگش بٹوین دا فارسٹ اینڈ دا ٹریز آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنے سارے ڈیٹا کی وجہ سے اتنی ڈیٹیل کی وجہ سے باک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر جو رپورٹ سامنے آتی ہے اور وہ جو اس کے آپ کہہ لیں کہ جو ان کے ان پٹس ہیں جو اس کے کانٹینٹس ہیں ان کی مقصدیت ختم ہو جاتی ہے جب ہم ان پانچوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر یہ چیز اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بالکل ای آر ایم کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے لیکن ای آر ایم کا جو حوالے سے ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ہمارے جو مینٹل ماڈلز ہیں ان کے اندر تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے یہ پٹ فال جو آپ کے سامنے ڈسکس ہوئے آپ کو بتائے گئے اس کو ظاہر ہے اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو چیزیں اور واضح ہو جائیں گی اس کے ساتھ ہم اب ای آر ایم کا جو ٹاپک ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں رسک مینجمنٹ کے حوالے سے رسک اپیٹائٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک اہم جو ہم نے آپ کے ساتھ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے جو کچھ آپ کہہ لیں کہ ڈیٹا آپ کہہ لیں کچھ ریسرچ شیئر کرنی ہے وہ ہے ایشین رسک مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کا ایک وائٹ پیپر ہے جنہوں نے ایشین بینک کے اوپر ای آر ایم کے حوالے سے ریسرچ کی ہے وہ بھی انشاءاللہ فائنڈنگز اور بہت امپارٹنٹ فائنڈنگز ہیں اس کے ریکمنڈیشنز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ حافظ